الحمد للہ کرب العمین وسلات وسلم وسلم قربانی کو عام طور پر سنت ادرا کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا دین در حقیقت ہے بلت ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے از و ہے المبیاء البتن الدین الباٹ امبیا سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین پور ہی ہے آدم علیہ السلام سے دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر نبیوں فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان اسی طرح عبادات میں نماز روزہ صدقات یہ چیزیں شروع سے دیکھے ایک ہی چلیے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضے کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی یا میں یا قوموں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں یا کسی کے تھوڑی سی غلطیاں یہ ہوتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلید بنایا انہیں آزمایا ابراہیم آزمائشوں میں پوڑے پوڑے اللہ نے فرمایا امامہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا اور ایسی امامت اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتے تھے چاہے مکہ سے یہ ابراہیمی پر, سمجھتے دیتے پر میں ملت ابراہیمی کی آپ موجود تھی خدا کا تصور موجود تھا نماز روزے کا تصور صدقات کا تصور کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا تھا لیکن ساتھ ساتھ کچھ رسومات جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا طبیعت ابراہیم کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے حنیفہ جو یکسو تھے وما کانا نے مشرقی اور مشرق میں سے نہیں تھے رسول اللہ صلاح علیہ وسلم کو پھر ملت ابراہیمی کی پیروی اور ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم مطلب دیا گیا تاکہ لوگوں کے اوپر واضح ہو کہ ماں کانا ابراہیم یہودی والان سرانی مسلمہ ابراہیم علیہ السلام السلام یہودی عیسائی نہیں تھے یقو مسلمان تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیمہ تو آج فی نا ابراہیم ایسے کتاب تو ابراہیم کے بارے میں ہو ماں مضرتی یہ سائی ہے اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ, علیہ السلام کے بعد نازروی تو ابراہیم علیہ, علیہ السلام کی نسل سے تھے یہود و سارا یاقوب کے بیٹے تھے یاقوب علیہات وسلم کا لقب تھا اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنی, بنی لوگ مکہ کے رہنے والے, مدینہ کے رہنے والے اور آپ ابراہیمی دین کی طرف منسوخ کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیمی دین کی اتباع کا حکم دیا گیا تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ اصل ملک ابراہیمی کیا ہے کہ وہ یقصو تھے وما اور خنیفا یا حج کی حبادت اسی طرح یہ قربانی اور دیگر امور ان کو ان بنا پہ ابراہیم رحی سلاط و سلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے خاص کر حج اور قربانی کا معاملہ اس میں چونکہ ابتدا ابراہیم علیہ سلا سلام سے ہوئی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو کہا کہ کو کی قربانی ذریعے اور اسلامہ دونوں بردار ہو گئے, اور اللہ ہیں دونوں, ہو گئے بردار و دونوں نے بات مان دی اور اس کو اس نے پریشانی کے بعد جگہ تو ہم نے آواز دی کہ نے کو دکھایا ہے تو یہ ابراہیم علیہ سلاۃسلام کا اختلاف سے قربانی دینا تو اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے اس کی جگہ جانور جو ہے عظیم جس کو اللہ نے قرار دیا ہے وہ عطا اذا تو بہرحال وہاں سے یہ قربانی کی ابتدا اور آغاز تو اس وجہ سے اسے ابراہیم علیہ سلاطلام کی طرف منسوخ کر کے سنت ابراہیمی قرار دیا جاتا ہے اللہ سمجھ سمجھنے کی امرکر نے کیمار دماغ